اب سورج زخرف آ رہی ہے یہ سورج ظخرف اور اس کے بعد سورت دخان ہے یہ بھی ایک بہت حسین جوڑے کی شکل میں ہے اور دونوں جو ہے شروع ہوئی ہے حامین والکتاب کتاب اگلی سورت بھی سورت دخان بھی اور دونوں میں ایک اور شاید جو قدر مشترک ہے کہ اس قرآن کا ام کتاب میں ہونا وہ اس سورت میں ہے اور اس کا پھر لیلا مبارکہ میں نازل ہونا وہ سورج دخان کے شروع میں ہے تو یہ بھی ان دونوں کے اندر یہ ایک معنیوی منسبت ہے کمپلیمنٹری حامی و کتاب المبین قسم ہے اس کتاب کی کہ جو بالکل واضح ہے اور یہاں پھر نوٹ کر لیجیے کہ اس میں جواب قسم یا مقصم الحسو کہتے ہیں وہ یہاں محضوف ہے ان کلبن المرسلیم یہ کتاب گواہ ہے اس پر یہ آپ کا موجودہ ہے اور یہ ثبوت ہے آپ کی نسالت کا حامی و کتاب الموبین قسم ہے اس کتاب واضح کی کتاب جو واضح ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں گواہ ہے یہ کتاب مبین کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اننا جانا قرآن عربی ہم نے اس کو بنا دیا ہے قرآن عربی تاکہ تم سوچ سکو غور کر سکو سمجھ سکو وہ ان نحو فی امل کتاب لدینا لعلی الحکیم اور یہ تو ہمارے پاس امل کتاب میں ہے اصل قرآن وہاں ہے یہ تو قرآن کے مصدقہ نقول ہے جو ہم نے اس کو قرآن عربی بنا کر اٹھا دیا اور ابھی اس کی مصدقہ نقول ہیں جو آپ کے پاس ہے اصل میں قرآن تو وہاں ہے فی ام الکتاب لدینا لعلی حقیب وہ تو ہمارے پاس ہے ہمارے پاس ہے علی ہے بہت بلند و بالا اور حقیب حکمت والی اسی کو کہیں کہا کتاب المخن سورہ واقعہ میں چھپی ہوئی کتاب اسی کو کہا لوہن محفوظ کہ یہ لوہ محفوظ کے اندر ہے بل ہوا قرآن المجید فی لوہم محفوظ افرنکم ذکر ان کن تم کوم کیا ہم اپنے اس ذکر کو اپنی اس یاد دہانی کو اس قرآن کو جو ہم نے نازل کیا ہے ہم تمہاری طرف سے اس کا رخ گھیر دیتے ہیں اس لیے کہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو نا ہو ہم نے تمہارے لیے ذکر نازل کیا اور تم اسے روگردانی کر رہے ہو تو کیا ہم اس کے رخ کو پھیر دیں نہیں ابھی ہم تمہارے تمہیں محلت دیں گے اور یہ کتاب ابھی تمہارے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی رہے گی وہ قمر صلاح من نبی فلم ولی اور ہم نے کتنے ہی نبی بھیجے پچھلوں میں بھی مما یاتی من نبی اللہ کانو بھئی استاذ اور نہیں آیا کوئی بھی نبی ان کے پاس مگر یہ کہ وہ اس سے چھٹائی کرتے رہے مذاق اڑاتے رہے فاہلتنا اشد نب بخشن اور پھر ہم نے جو ان سے بہت زیادہ زور آور تھے جن کی پکڑ بڑی مضبوط تھی ہم نے ان کو ہلاک کر دیا تو یہ کیا ہے یہ کس کھیت کی ہے یہ جو قویش ہے وہ مزاح مصلین اور پچھلوں کی مثالیں گزر چکی ہیں ان کی حقیقت واضح ہو چکی ہے خلق احل عزیز العلیم اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ کس نے پیدا کیا آسمان المین تو وہ لازمن کہیں گے کہ انہیں بنایا ہے اس ہستی جو العزیز ہے الحلیب ہے اللہ جال الکم اللہ ماہدن جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا جالم فیحا سبل اور پھر اس میں تمہارے لیے راستے بنا دیے لالک التحتون تاکہ تم راستہ پاؤ اور ہدایت پاؤ اور اپنی منزل مقصود تک پہنچو بلدی نزلہ من امام بے قدر ان اور وہ کہ جس نے اتارا آسمان سے پانی ایک اندازے کے مطابق فان شرنا بھی بلدکم میں تو مردہ زمین کو ہم اٹھا کر کھڑا کر دیا اس کے اندر پھر زندگی کے آسار پھیلا دیے کزالے کا خرجون ایسے ہی ایک دو تمہیں بھی نکال لیا جائے گا و لذی خلقلواجک اللہ اور وہ کہ جس نے بنائے ہیں تمام مخلوقات کے جوڑے کے ماتر کبل اور تمہارے لیے بنائی ہے کشتیاں بھی اور چوپائے بھی جن پر کہ تم سواری کرتے ہو یہ تستبو اللہ ظہور ہی تاکہ تم جم کر بیٹھو ان کی پیٹھوں پر سم مترمت رب کا ذکر کرو اس کو یاد کرو تم جم کر اس پر بیٹھ جاؤ وہ اور کہو سبحان لنا وما پاک ہے وہ ذات جس نے ان, حیوانات کو, ان چیزوں کو ان سواریوں کو ہماری خدمت لوٹ ہم جانا ہے وجالو من ہی جز اور انہوں نے اس کے بندوں میں سے اس کے بیٹے قرار دے دی, اولاد قرار دے دی ہر لفظ جز دیکھیے اولاد جو ہے وہ انسان کا جز ہوتا ہے اولاد چاہے وہ ایک ہی سیل ہے وہ باپ کے جسم میں سے نکلتا ہے اور ماں کا ایک سیل ہے چاہے وہ اوم وہ،, وہ،, وہ ماں کے جسم میں سے نکلتا ہے تو گویا کہ ان کے جسم کا جز ہے اور پھر اس نے بڑھ کر جو ہے وہ ایک اندی میں جڑ کے شکل اختیار کی ہے ان دل انسان الکفور مبین یقیناً انسان بہت ناشکرہ ہے بہت ہی واضح طور پر امی تخدما یقلوں کو بناتے اللہ تعالی نے خود تو اختیار کر لیے ہیں اپنی مخلوق کاٹنے سے بیٹیاں وہ اشفاق اور تمہیں جو ہے اس نے ترجیح دے دی ہے پسند کر لیا ہے بیٹوں کے ساتھ بھائی زا مشرہ یہ مضامین پہلے بھی آ چکے ہیں بے ماں غلام علی مثلا اور جب ان میں سے کسی کو بشار دی جاتی ہے اس کی کہ جس کے لیے یہ رحمان کے لیے قرار دے رہے ہیں جس کو یعنی بیٹیاں ضلع وجہ مسبدل بو تو اس کا چہرہ جو ہے اس پر سیاہی تھک جاتی ہے اور وہ دل میں اپنے صدمے کو گھوٹ رہا ہوتا ہے اب امن یونش شو فل ہلیتیں بہوا فی الخصام غیر مبین تو کیا بھلا وہ یعنی بچیوں کا معاملہ ہے کہ وہ تو زیوروں کے اندر ہی کھیلتی ہیں ان کو ان کو ہتھیاروں سے تو نہیں کھیلتے مرد جو ہے وہ لڑکے جو ہیں وہ شروع ہی سے ان کے جو ہوں گے وہ مارشل آرٹ ہوگا مارشل گیمز ہوں گے اور بچیاں جو ہیں وہ کھلونوں میں اور گڈیوں میں اور پھر یہ کہ زیورات سے دلچسپی ہے وہوا الخصام غیر مبین اور یہ کہ وہ گفتگو میں اور جھگڑنے میں وہ پوری طرح اپنی بات واضح کرنے پر قادر نہیں وجال الملائقت الزیر عباد الرحمٰن ناسا اور ان بد نے ان فرشتوں کو کہ جو اللہ کے بڑے بندے ہیں بڑے مقربین ہیں انہیں منس بنا دیا عورتیں بنا دیا بیٹیاں بنا دیا اللہ کی اشہد و خل یہ موجود تھے ان کی تخلیق کے وقت ستم شہادت و ہوم اب ان کی جو گواہی ہے کہ وہ مونث ہیں یہ لکھ لی جائے گی اور پھر ان سے بات پرس کی جائے گی وقال الو شار رحمان ہوں اور وہ کہتے ہیں اللہ رحمان چاہتا تو ہم ان کی بندگی نہ کرتے نہ پوچھتے ان کو ماں لمبال علم نہیں ہے ان کے پاس اس کے لیے کوئی علم کوئی سند کوئی دلیل انہوں یا خرسون نہیں وہ مگر صرف اٹکل پچو کے تیر چلا رہے ہیں ہم آتے نہ ہوں کتابوں میں قبل ہی کیا ہم نے کوئی کتاب ان کو دی ہے اس سے پہلے کہ جس کو یہ مضبوطی سے تھامے ہوئے ہوں جیسے وہاں پر تھا کہ کیا ان کے شرکاری نے کوئی دین دیا ہے ام لہم سرکاؤ شرؤ لہم میندین بہ اللہ اب یہاں فرمایا کہ آخر کوئی کوئی تو بتاؤ بھائی کوئی صحیفہ جو ہے وہ کسی لات نے اضدہ نے منات نے ہوبل نے کوئی چیز کو اتاری ہو بلکہ آلو اِنہنا مجد نہ ابانا اب ان کے پاس تو ایک قوال تھا بلکہ کہتے یہ ہیں کہ ہم نے تو اپنے ابا و اعداد کو پایا اللہ امتن ایک راستے پر ایک راہ پر ایک طریقے پر وہ اتنا اللہ آثار محتدور اور ہم انہی کے نقش پا پر جو ہدایت پا رہے ہیں ب قدال کا مار من قبل کا فقریت اور اسی طرح اے نبی آپ سے پہلے بھی ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی بستی میں کسی خبردار کرنے والے کو اللہ کالا مترفوہ مگر یہ کہ وہاں کے ہوشار لوگوں نے یہی بات کہی کیا بات کہی ان وجر نہ آبا نہ اعلی امتن مَن علاث مختد ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایک راہ پر پایا اور ہم ہم انہیں کی اقتدا کر رہے ہیں انہی کے نقش پا پر ہم مختدی ہیں ہم ان کی ابتدا کر رہے ہیں کالا ولو جم بہدام اما وجم علیہ ابا وہ بولا یعنی کالا نبی نے کہا یعنی ہر قوم کے پاس جو نبی آیا قال ولاؤ یہ تو کم بے آحدہ خا میں لایا ہوں تمہارے پاس بے اہدا زیادہ ہدایت والی شہ مما وجدتم تم علح اس کے مقابلے میں کہ جس پر تم نے اپنے آبا اجداد کو پایا تھا کالو انا بما ہی تم بھائی کا انہوں نے ذد ہو کر کہا کہ ٹھیک ہے جو چیز آپ دے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس کا انکار کرتے ہیں دھڑننے سے کہا سینا تان کر کہا تقم نامل ہو تو ہم نے ان سے انتقام لیا فنض القفقان آ کے تو دیکھ لو کہ پھر جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا وس کالا ابراہیم علیہ و قومی ان نمی بڑا کا اور یاد کرو جب کہا تھا ابراہیم نے اپنے والد سے اور اپنے اپنی قوم سے یقیناً میں بری ہوں بیزار ہوں ہوں ان سے کہ جنہیں تم پوچھتے ہو <سؤال> سوائے اس کے اس ہستی کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے تو یقیناً وہ مجھے راستہ دکھائے گا،, راست گا اور اس نے یہی بات باقی رکھی اپنی اولاد میں اپنے پیچھے کہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں ابراہیم یادین لال لہ جا کہ وہ اللہ کی جنابی میں رویو کیے رہے بل متا تو ہا اے و آبا لیکن ان لوگوں کو ہم نے ذرا ساز و سامان دے دیا آئش دے دیا آرام دے دیا ان کی آبا و اجداد کو بھی دیا تھا حتہ جا الحق و رسول مبین تو جب ان کے پاس آیا حق اور کھول کر سنا دینے والا رسول وہ لما جاؤں الحق و کالو حاضہ سہرونا بھی کافرول اور جب آیا ان کے پاس حق تو انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے اور ہم اس پر کفر کرتے ہیں اس کا انکار کرتے ہیں وہ کال اللہ رز اللہ حاضر قرآن وڈا رجلی من الکریت انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں اتارا گیا یہ قرآن ان دو بستیوں میں کہ کسی عظیم شخص پر رجل عظیم رجول کی صفت آخر میں آئی ہے کریتین درمیان میں آ گیا من رج رجل عظیم من کریتین ترتیب یہ ہوگی لیکن قرآن مجید میں جو ردم ہوتا ہے جو اس کا سوتی آہنگ ہے اس کے اعتبار سے ترجیح و تاخیر ہوتی ہے انہوں نے یہ کہا کہ آخر یہ دو بستیاں جو ہیں دو شہر ہیں یوں سمجھے کہ اس زمانے کے حساب سے یہ ٹوئن سٹیز تھیں جیسے اسلام آباد اور راول پنڈی ہے تو طائف اور مکہ یہ ان کے بڑے گہرے روابط تھے مکے کے سرداروں کی وہاں پر جائیدادیں بھی تھیں باغات تھے ولید بن مغیرہ کے تھے ولید بن مغیرہ کے اس کے, اس کے مکان تھے اس کے باغ تھے جائیدادیں تھیں تو یہ لوگ جو ہیں بالکل یہ دو بڑے بڑے شہر موجود ہیں اور ان میں بڑے بڑے چودھری ہیں بڑے سرمایہ دار ہیں بڑے قبیلوں کے لوگ جو ہیں وہ بڑے ہیں تو آخر ان میں سے کسی کے اوپر کیوں نہیں یہ اللہ تعالیٰ کو قریش کا یہ یتیم کیوں پسند آ گیا وکال قرآن رجل من آہ آہم رحمت ربک اب اس کا جواب اللہ کی طرف سے یہ کیا یہ تقسیم کریں گے تیرے رب کی رحمت کو یہ وہی جو ہے رحمت ہے نبوت رحمت ہے اور ہم نے محمد تو بھیجا ہے رحمت اللہ بنا کر تو رحمت تو ہم جانتے ہیں کہ کون اس کا اہل ہے ہم اس کا, ہم اس کا فیصلہ کریں گے کیا یہ تقسیم کریں گے تیرے رب کی رحمت نہ ہنو قسم نہ بہ نہ ہوں, ہوں ہم نے ان کے مابین ان کی معیشت ان کا جو بھی دنیا کا جو اقتصادی معاملہ ہے روزی کا معاملہ ہے وہ تو ہم نے تقسیم کر دیا ہے دنیا کی زندگی میں ورفانہ باز فوقن اور بعض کو بعض پر فوقیت دے دی ہے بعض کو پیدائشی طور پر اپنے والدین کی طرف سے جائیداد مل گئی ہے وہ برفہل ہے بعض بیچارے جو ہیں جو بھی مشقت کرتے ہیں تو شام کو کھاتے ہیں دراجات ہم نے درجے کے اندر معیشت کے اعتبار سے کسی کو کسی پر بلند کر دیا ہے یہ تقریرہ بازری تاکہ بعض بعض کو اپنے خدمتگار گار بنائے اگر سب کو ایک جیسا بنا دیتے تو کوئی کسی کا کام کہا ہے کو کرتا اب یہ کہ مزدور کہاں سے ملتے یا کوئی اور ظاہر بات ہے یہ تو درجہ بندی اللہ نے کی ہے تبھی یہ مختلف کام کرنے والے لوگ وہ ہیں اور اسی کے مطابق یہ کارخانہ تمدن کا چل رہا ہے برحمت و رب کا خیر واؤن باقی رہ آپ کے رب کی رحمت تو وہ یقی کہیں بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ جمع کر رہے ہیں سورہ یونس میں ہم پڑھائے ہیں وہ آیت یا آئیوناس کا جاتاؤں نے جمع وہی الفاظ یہاں ہیں یہ رحمت کہتے رب کی یہ قرآن یہ کہیں بہتر ہے اس چیزوں سے جو یہ جمع کر رہے ہیں اللہ یقون ناس و امت واحد <وَاہِدَتَن> اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمام ہی لوگ ایک امت بن جائیں گے سب کے سبھی کافر اور ناشکرے ہو جائیں گے لالنا لم یقف رحمان تو ہم ان لوگوں کو جو رحمان کا کفر کرتے سُقُفَمْ <مِنَفِزَّتِن> ہم ان کے گھروں کی چھتیں بنا دیتے چاندی کی وہ مار جا علیحا <يَذْحَرُون> اور سیریاں جس پر وہ چڑھتے وہ بھی چاندی کی بنا دیتے بلے بو یوت ہی اب وابن اور ان کے گھروں کے دروازے اور ان کے تخت بھی ہوتے چاندی کے جس پر کہ وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ایک ٹینک لگا کر اور نہ صرف چاندی کے روحنوں بند سونے کے بنا دیتا یعنی ہمارے نزدیک ان چیزوں کی کیا وقت ہے یہ حدیث نبی جو میں نے بارہا آپ کو سنائی ہے کہ اگر دنیا و مافیا کی وقت اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو یہاں ایک کسی کافر کو ایک مونٹ پانی بھی نہ دیتا اللہ کی نگاہ میں کوئی کوئی, کوئی مکت ہے ہی نہیں تو اللہ ان سب کو جو ہے سونے چاندی کے محل دے دے تو کیا ہے وہ تر یہ سب کچھ بھی ان کل زالے کا لمبا مقاؤ ہے دنیا یہ سب پھر بھی دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہی ہوتا کیا ہوتا محل جو اپنے ساتھ تو قبر میں نہیں لے جا سکتا تھا وہ چاندی کا ہو یا سونے کا ہو آخرت میں تو نہیں لے کے جا سکتا وہ یہی کر... یہی کرایا جانا تھا بل آخرت اور ان درب اور آخرت جو ہے تیرے رب کے پاس ہے اس کا جو اس کی بجبب... آ... کامیابی جو ہے وہ اہل تقوا کے لیے ہے مئی یا رحمان نقی ظہ شان اور جو اندھیرے میں رہنا چاہے آنکھیں چرائے رحمان کے ذکر سے نقی ظہ شان ہم اس پر ایک شیقان مسلط کر دیتے ہیں فہو لہو کریم وہ اس کا ساتھی بنا رہتا ہے وہی نہبین اور وہ پھر ان کو روکتے رہتے ہیں کہ ہم تو ہدایت پر ہیں اور صحیح راستے پر چل رہے ہیں ہماری زندگی ہماری دنیا بن رہی ہے ہماری دولت بڑھ رہی ہے کاروبار جم رہا ہے ایک کے بجائے دو دو کے بعد تین فیکٹریاں بل ہم نے بنا لیے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں اذا حتائیزانا کالا جب وہ ہمارے پاس آئیں گے یہاں تک کہ جب وہ آئے گا ہمارے پاس کالا اس وقت وہ کہے گا یا نیتا بینی و بین کا مشرقین وہ اپنے مسکرین سے شیطان سے کہے گا کاش کے میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا فبیض اور کریم تو, تو میرا بہت ساتھی ثابت ہوا جو مجھے غلط راستوں پر لے کر چلتا رہا مشترک اب یہ بات کہ تم عذاب میں سب کے سب جمع ہو جاؤ گے تمہارا شیطان بھی اور تم بھی دونوں جاؤ گے جہنم کے اندر اس سے تمہیں کیا فائدہ پہنچے گا اس سے تمہارے عذاب کے اندر تو کوئی کمی نہیں ہوگی افانتا اور تا دل امیا تو اے نبی کیا آپ بہروں کو سنا دیں گے کیا آپ ہدایت دیں گے رہنمائی کریں گے اندھوں کی ممن كَانَ فِي علع مبین اور ان کی جو کھلی کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں فعما نرض بِكَ نہ مِنْهُمْ کا منہ تو یہ ہو سکتا ہے ہم آپ کو لے جائیں آپ کا انتقال ہو جائے ہم آپ کو قبض کر لیں آپ کو عالم آخرا میں آپ کو لے جائیں لیکن یہ ان سے تو پھر بھی ہم انتقام لے کر رہیں گے اور رینا کا الزیح یا یہ کہ ہم کی زندگی میں اور آپ کو دکھا دیں وہ چیزیں جن کا کہ ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے ہمیں اس پر بھی قدرت حاصل ہے چاہے آپ کی زندگی ہی میں وہ عقاب لے آئے فیصلہ کن اور چاہے آپ کے بعد فستمسک سکھ اوحی لذیذ اب وہی لفظ آ گیا کہ کیا ان کے پاس کوئی کتاب ہے مستمسکون سکون ہو جس کو کہ نے مضبوطی سے تھاما ہوا ہو اے نبی آپ مضبوطی سے تھام لیجئے اس چیز کو جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے قرآن کے ساتھ تمسک بال یہی لفظ حضور نے استعمال کیا ہے اپنے آخری خطبے میں کہ میں تو اب جا رہا ہوں کب طرح تو ہوں میں ان تمسک تم بھی للتا ابدا کتاب اللہ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں کتاب اللہ اگر اس کو مضبوطی سے تھامے رکھا تم نے کبھی گوار گمراہ نہیں ہوگیا فش تم سکھ بل لذی مضبوطی سے تھام لیجئے پکڑ لیجئے اس شے کو کہ جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے ان نکالا سے رات مستقیم یقیناً سیدھے راستے پر ہیں وَإنَّهُ اور یہ قرآن آپ کے لیے بھی ذکر ہے آپ کا وظیفہ ہے آپ پڑھتے رہیے اس کو والے قوم ایک اور آپ کی قوم کے لیے بسون اور پھر آپ سے سوال بھی ہوگا آپ سے پوچھ گچھ بھی ہوگی سب سے ہوگی بس من, من قبل کا بھی روسو لینا اور آپ پوچھ لیجئے آپ ہم نے جس جس کو بھی بھیجا ہے آپ سے پہلے نبی بنا کر بہار عالم اربار میں تو حضور کی ملاقات ہوتی ہی تھی میں میں ہوئی ہے آپ نے امامت کرائی ہے گوام آمبیا کی یاروشلم میں تو اسے سے آپ پوچھ لیجیے جس سے بھی آپ پوچھیں آ جاننا بندون رحمان عالیہ طی و کہ کیا ہم نے کیا ہم نے رحمان کے سوا بھی کوئی ایسے معبود بنائے ہیں کہ جن کی پوجا کی جائے کسی کے پاس سے کوئی گواہی نہیں ملے گی کسی نبی کی تعلیمات میں اس کا کوئی سرال نہیں ملے گا بولے کہ موسا بھی آیا تنا علا فراؤ اور ہم نے بھیجا تھا موسا کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی جانب فقال امنی رسول رب العالمین فرمایا کہ دیکھو میں تمام جہانوں کے پروردگار کا بھیجا ہوا ہوں رسول ہوں ایلچی ہوں فلما جاؤں آیا ڈھاکون تو جب وہ آئے ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر تو وہ ان پر ہنسنے لگے وہ مریح بن آیات نل اکبر و بن اور نہیں دکھاتے تھے ہم انہیں کوئی نشانی مگر یہ کہ وہ اس کی بہن سے زیادہ بڑی ہوتی تھی وہ جو سات نشانیاں اور دکھائی گئیں کہ کبھی خون کی بارش ہو رہی ہے کبھی وہ, وہ جو چچڑیاں اور کھٹمل جو ہیں کمبل ان کا لابھ آ گیا ہے کبھی وہ قہد پڑ گیا ہے وغیرہ وغیرہ بڑی سے بڑی ایک کے بعد اس سے بڑی اس کے بعد اس سے بڑی, اس اس سے بڑی نشانی ہم دکھاتے رہے وہ خزنہ بل اذاب اور ہم انہیں پکڑتے رہے اس عذاب کے ذریعے سے یا اداب ال جو سورج سیگا میں ہم نے پڑھا تھا فلاں الدنا اکبر لال لحم ارجھوٹے چھوٹے عذاب جو آتے ہیں لال لحمل وہی الفاظ یہاں بھی آ تاکہ وہ باز آ جائیں وہ کالو یا اور ابا کا بما عہد آئندہ آرام نہیں ہے پورا واقع آ چکا ہے اور وہ کہتے تھے اے جادوگر ذرا پکار تو صحیح اپنے رب کو دعا تو کر جو تیرا اس کے پاس اس کے ساتھ کوئی عہد ہے تو اس کے حوالے سے امدنا نبن اگر تم پکارو گے اور یہ تکلیف ہماری دور کرا دو گے تو پھر ہم ہدایت پر آ جائیں گے